جی میرا سوال یہ ہے کہ تہجد کی جو نماز ہے وہ فجر سے کتنی دیر پہلے تک کر سکتے ہیں انسان اور تہجد کے لیے لازمی ہے کہ انسان آپ نے ایک فرمایا تھا کہ تہجد میں انسان کو سو کر اٹھنا چاہیے تو کیا یہ ضروری ہے مجھے کسی ووک نے بتایا تھا کہ بارہ بجے کے بعد آپ کسی بھی ٹائم تہجد کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ن بارہ بجے کے پہلے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں عشاء کے بعد اگر آپ نے عشاء سات بجے پڑھی ہے تو آٹھ بجے آپ سو کر سو کر نو بجے اٹھی تو نو بجے بھی آپ پڑھ سکتی ہیں جب بھی ایک مرتبہ سو جائیں اور سونے کے بعد اٹھیں تو اس کے بعد تحجت جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے اور صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھنی ہے فرضوں کی تو صبح صادق کے کافی دیر بعد جو ہے وہ جماعت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے لیکن صبح صادق کے بعد بارہ جب چاہے آدمی پڑھ سکتا ہے لیکن جو تحجد ہے یہ صبح صادق سے پہلے پہلے عشا کے بعد اور صبح صادق سے پہلے یہ ساری رات تحجد کا وقت ہے شرط وہی ہے کہ آدمی جب سوئے تو سو کر اٹھے اصل میں تحجد کا لفظ جو ہے نا یہی یعنی نیند کو چھوڑ کر اٹھنے کو ہی اربی میں تحجد کہتے ہیں جہد یعنی کوشش کرنا اٹھنا نہیں اٹھنا بھاری ہوتا ہے نفس پر تو اسی لیے اللہ عید القرین شاہجہ لب کا مکان محمودہ تو تہجد حقیقت میں سوکر اٹھے کو ہی کہتے ہیں تو پوری رات میں جب بھی سوکر جب تک سکتے ہیں اگر آدمی سویا نہیں تو بارہ نفر ضرور پڑھ لے آپ وہ تجرب نہ بھی فہلائے اس کو سواد کو باہر حال اس کا ملے گا یہ حافظ سیونٹی ون جی یہ